شاد قرانی کا ایک واقعہ رہ گیا تھا جو بہت زبردست ہے عمر فاروق والا واقعہ سب کو پتہ ہے نا عمر فاروق مسلمان ہونے کا واقعہ نا قرآن سے مسلمان ہوئے اور ایک سامنے آ گیا تو آ گیا سامنے رحمان بسم اللہ سے قبرہ نے قبرہ بہ کی, کی, کی نقل کیا ہے ایک ابو اجہل اور آخرت بن کر رات کو اپنے اپنے گھروں سے نکلے سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے ان میں ہارا کے اللہ نکلا ایسے دوسرے کو خبروں سے گوشت سے مو ہو گئے ہر یاد گزر گئی جب صبح ہو گئی سب آپس میں اتفاق رستے مل گئے ہائیکے دوسرے کا کیسا سنال سب آپس میں دوسرے کو لامد کرنے لگے اس میں یہ بری حرکت کی جس نے کہا کہ کوئی ایسا نہ کرے کیونکہ عرب کے عوام کو ایسی خبر ہوگی سب مسلمان ہو یہ کیا سن کر نے گھر چلے گئے اگلی رات آئی تو پھر ان کے دل میں گئی ٹی سکھی تو قرآن سنی تو اچھے سے قرآن سنا یہاں تک کہ رات گزر گئی صبح ہوتے یہ لوگ واپس ہوئے میں کو ملاوت کرنے لگے اور سب نے اتفاق کیا اور کسی رات آئی تو پھر قرآن کی لگے کو ہلاوت نے سننے پر مجبور کر دیا پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹے لوٹنے راستہ ہو گیا تو آپ سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں جائیں نہ ہمارے درخوا کریں گے اس معاہدہ کی تجمیر کے لیے معاہدہ کی تشمیر کے سب سب اپنے گھروں میں چلے گئے صبح اخراج بندے میں اپنی لاٹھی اٹھائی اور پھر اب ابان کے پاس پہنچے بتاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے پاک تعمیر کا اعتراف کیا خدا میری بھی یہی رائے ہے اس کے بعد وہ کے پاس اس بھی سوال کیا کہ کیا تم نے محمد صلی اللہ کلام قیات نے کی محمد صلی اللہ کے کلام کو کیسے پایا اب اجھال نے کہا کہ صاف بات یہ کہ ہمارے خاندان اور بنی اب خاندان میں قسمت چلی جاتی ہے قوم کی سیرت و قیادت میں پولیس مارک پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں انہیں سخاوت اور بخش کے ذریعے قوم پر اپنا سجمانا چاہا ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر رکھا انہیں لوگوں کی ذمہ داریاں لے لی ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر اس چیز کرنے والے تھے ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز تھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے اس پر احسمان سے بہت شکر ہے اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں اس لیے ہم نے کو یہ کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہر کسی کو ان پر ایمان لگائیں گے اس قرآن, کے کی uh, قرآن کا خلا ہوا موجود ہے اور ایک قبول ہے بن حسین کا احساس کیس بن لا رفیل اللہ صلی اللہ نے حاضر ہوا آپ نے قرآن سنا چند سوال کیے ان کا جواب آغر صلی اللہ نے ناکا فرمایا اسی وقت مسلمان ہو گئے اپنی قوم میں واپس گئے اور لوگوں سے کہا میں نے روم و فاروق کے فضا اور بلگا کے کلام سنے ہیں بوس سے کہا کے کلمات سنے ہیں سننے کا تجربہ ہوا ہے ہینگر کے مقالات سنتا رہا ہوں مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کے مسلم, میں, کہ مسلم میں نے آج تک کہیں نہیں سنا ان سب میری بات مانو اور تجربہ کرو انہیں کی تحریک اور تلقی پر ان قوم کے ایک ہزار آدمی فتح مکار کے موقعوں جو لوگ ادب کے ماہرین تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا آیا اس بات پر دلہ کیے تو اعظم علیہ السلام کی شہادت اور قیادت کا نسخہ مکمل ہو گیا فرشتوں نے سیدھا کیا انہیں اور اس بات پر آب... با... با... اس بات سامنے آئی تو ان کا علمی کیا ہے تو وہ برتری ہے ان کی لہذا فرشت کے آگے مشہور ہو گئے اب اگر اعظم علسلام کا اگر قدم شروع ہوا اللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم. انت جنت او من رغدم حیث اور یاد مسکن او اور کھا نہ یادم رہا کرو انجکا تو تیری عورت آج جنت جنت میں اور غلام انہا اور کھاؤ اس میں سے رغدم جو چاہو خی خوشی تم آج ہاتھ سے چاہو تکربا حاضی مرمت پاسانا اس رفتہ تم ہو جاؤ گے ظالم فضل اللہ احمد شہید عنہا پھر بلا دیا ان کو پھر بلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے تو آخر رحمان کہانا تھی پھر اس کو اس جگہ تو راحت کی جگہ سے اس میں تھا عب اللہدمبا لباؤ بن حاد اور ہم نے کہا تم سب اترو تو میں ایک روشے کے دشمن ہو گئے ملحم سے لوگ مسفقار اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے متا و نظافین اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک تمہارے بارے میں فیصلہ ہو گیا اس کے بعد تم زمین پر اتارے جاؤ گے اس حال میں کئی کے دشمنی تمہارے دلوں میں ہوگی اور ایک خاص عرصے تک وہاں رہو گے جب اعمال مکمل کر کے گے تو اس کے بعد دوبارہ جنرل بٹر روکنا ہوگا شان جو ہے وہ اس پر ہار کھائے ہوئے تھاار باز تھا کہ میں ان سے اس بار کا بدلہ ضرور لوں گا کہ جنت میں ہو گئے اور اللہ کے مقبول ہو گئے اور میں محدود ہو گیا تو اس پر اس میں جو ہے تو اس نے بہکایا وہ اور جگہوں پر بھی اس پر واقعہ بار بار آتا رہے گا کہ کا سا ہوما کا سما ہوما لونا اس نے قسم اٹھائی کہ میں تمہیں مصیبت کی بات کرتا ہوں کہ میں اس درخت سے روکا گیا ہے کہ اس رجل دے یہ ہمیشہ جنت میں ہمیشہ رہو گے اس وجہ سے اس جگہ کا ہمارا درخت ہو رہا تھا نا یہ اس وقت امبیال کا کب زمین آ گیا کہ امبیال کھٹا ہے ان سے کٹیا سویرا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اور یہ جو ہے تو یہ جو گنا ہوا ہے یہ کشد اور نہیں ہے خطا اور مٹھیا نہیں ہے. بھول چکے ابھی بھول چکم بیال ہے مفتا خان کے لیے بھول سکتے ہیں بھارت بھول چکم بیال ہے مفلاق خان جو ہے وہ فریض نبود کے بارے میں نہیں گزشتہ موجود ہے کہ فریض نبود نے بتائی فریض نبود میں کبھی ہم بیال ہے مفت دنیا کے معاملے اس معاملے میں بھول ہو اور یہ اسمت کے خلاف یہ اسمت کے خلاف نہیں ہے یعنی یہ بات کے خلاف نہیں ہے کہ ان سے گنا نہیں ہوتا تو زیادہ شیطان نے جو اندازہ تھا کہ بھول چول کے نیچے ہو سکتی ہے تو اس نے اسی طریقے کو کھلا اگر گنا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو جذبہ ہوتا ہے ایک اکڑ اور پر ہوتا ہے تو بات ایسے اچھا ہے جس میں نہیں مانتا اس شیطان نے کارنے نہیں مانتا جب اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بات تو ایسے ہے لیکن میں اس کو نہیں کر سکتا کہ میں نفس مجھ پاتا ہوں مزے کے لیے کرتا ہے یا کبر کے لیے کرتا ہے یا تو پر کرتا نہیں کرتا ہوں یا کہتا ہے کہ ٹھیک تو ہے لیکن مزہ ایسے بہت یہ جو گناہ ہے دونوں کے... یہ جو بات ہے ایک بھول کے ہوئی بھول جو ہے تو وہ ہوئی ہے ضد کے جذبے سے نہیں ہوئی ہے اور مزے کے جذبے سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس نے کہا کہ ہماری جرت پہ رہو گے اللہ پاک کے پاس کرو گے اور دیکھے کو وہ کہا تھا آج اس لیے نہیں کہ کھا لینا میں آپ کو نکل کرتا ہوں بڑی فائدے کی بات ہے یہ مارے گا اولا کر یہ نہیں کہا کہ کھاؤ گے نہیں اس کے قریب بھی نہ ہو اس سے لمبا ایک مسئلہ کو کہتے ہیں سب ذرائع گناہ کے پاس جانے والے جو, جو راستے ہوتے ہیں ان راستوں کو بھی ترک کرنا تاکہ راستے ہی بند ہو جائیں گنا تو دور پڑا ہوا یہاں سے آ رہا ہے آگے آپ مڑ بھی سکتے ہیں لیکن اس کو اختیار نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ کو اپنے پھنسنے کا خطرہ سد ذرائع گنا کے قریب بھی نہ اکیلے عورتوں او سے نہ ملو اس کی باتوں کو نہ سنو نہیں اس کی خوشبو کو نہ سنگو ایک کے قریب نہ جانے فلا تکرباگ جانا اس کی گناہ گنا سے روکنے کی آسان طریقہ یہ ہوتا ہے اس کے ذرائع ہوتے ہیں اس سے آدمی بات چیتیں اپنی زیادہ ناجائز اور ممنوع نہیں ہوتی ہیں یہ تو خطرہ ہو کہ چیزوں کے اخراج کرنے سے کسی آرام ناجائز کام حوصلہ ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو گروپ دیا جاتا ہے جیسے رخ کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا تو اس چیز کو منع کیا گیا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اعظم علیہ السلام کو کسی خاص رخ کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اس پر یہ متنوع کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے ایسا نہ ہو تو تمہیں گناہ حوصلہ کر دیں اس کے باوجود عظم علسلام نے اس رخص کھا لیا بظاہر گناہ ہے حالانکہ امبیا علیہ اسلام سے گنا قدر نہیں ہوتا ہے معصوم ہوتے ہیں تاخیر یہ کہ امبیا علیہ السلام کی قربت تمام گناؤں سے عقلم رقم ثابت ہے اہم عرب اور جمہور احمد پر اتفاق ہے کہ امبیاء علم اسلام تمام چھوٹے بڑے گناوں سے معصوم اور محفوظ ہیں اور بعض میں کہا کہ سزیرہ گناؤں سے بھی حضرت ہو سکتے ہیں غیر جمہور احمد کے نزدیک صحیح نہیں ہے وہ یہ کہ کو لوگوں کا مقدہ بنا جاتا ہے اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف گناہ قبیرہ سبیرہ حاضر ہو سکے تو امیا کے خان کے اقبال و افعال سے امن رخ جائے گا خود ہی مرض نہیں کر سکتے تو ان اعتبار کیسے کیا جائے گا وہ قابل اعتبار نہیں رہیں گے جب ہمیائی پر اعتبار احتجنان رہے گا تو دن کا کہاں ٹھکانا رہا ابتہ قرآن کی پرانکار کی قرآن پاک کی بہت سی آیتیں متراد متعلق ایسے واقعات آئے ہیں جن سے معلومات ہے کہ ان سے گنا سے زد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اطاب بھی ہوا عظم السلم کا قصہ بھی اس میں داخل ہے ایسے واقعات کا حاصل اتفاق ہو امتی ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا اور نسیان کی وجہ سے ان کا حضور ہو جاتا ہے کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف نہیں کرتا غلطی اتیادی ہوتی ہے یا خطا اور نسیان کے سبب غلطی احتیاطی ہوتی ہے یا خطا اور نسیان کے سبب وہ قابل معافی ہوتی ہے جس کو اصلاح شرح میں گناہی نہیں کہا جاتا اور یہ سب وہ نقصان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی ان کا تعلق تبلیغ و تعلیم اور تشریح سے ہو اور یہ انبوج ہو کہ دین کو دھیان کرنا دین کو تشریح کرنا اور, اور اس کی تعلیم دینا اس میں خطار نہیں بلکہ ان کے ذاتی افعال و امال میں ایسا نسل و نقصان ہو سکتا ہے اب اس کے بعد جب اہل حاق سے اگر خطا ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے محمد اللہ شریف پھر الزیم کا آدم الحمان باتیں پھر متوجہ ہو گیا اللہ اللہ اس پر انت الرحیم ویسے وہ یہ توبہ قبول کرنے والا مہربان جب خطا ہو گئی ندامت ہو گئی تو اب اب اللہ کے تعلق والے بندے کی نامت ہوتی ہے خطا تو ہو جاتی ہے اس سے اب میل مسال خان سے سا تو جسان سے ہو جاتی ہے آمدنی ہوتی ہے ہم سے آمدنی ہو سکتی ہے آمدن بھی خطا ہو سکتی ہے لیکن آدمی کا ایمان باقی ہے اور اللہ کے تعلق باقی ہے تو فوراً ندامت ہو جاتی ہے اور ندامت ہونے کے بعد دوسری بات جو کا فوراً تو باقی ہے لہذا ان کو عدامت ہوئی انہیں جو کرمات تھے اللہ پاک سے وہ سیکھ لیے اور پھر غائے اللہ کے دور اللہ پاک متوجہ ہو گیا ان پر اللہ ختم کر دیتے جاؤ جہاں سے تم صاحب اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہرایت جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا اس پر اور نہ وہ غمگین وہ اللہ نے یا سنا نے خواہ اور جو لوگ منکر ہوئے جو لائے ہمارے نشانیوں کو وہ ہیں اس میں جانے والے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس میں جو فرما گیا کہ تم میں سے بعض بال کے ہوں گے اس لیے آج میں کسی وہ کیا تھا یہ کون کون سے دشمن ہوں گے کیسے ہوں گے یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیجی اتر جاؤ اس طرح کہ تم میں بعض بال کے دشمن رہیں گے اس حکم کے مخاطب آدم و ہوا ہیں اور شیطان کو اس وقت تک اخباروں سے باہر نہیں کیا گیا تھا وہ بھی اس خطاب میں شامل ہے اس صورت میں با عدابت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا دنیا میں بھی جاری رہے گا اور بعض اور بقول بعض اس واقعے کے وقت سے شیطان شیطان تلے سے نکالا گیا تھا صبح اس کلام کا رخ آدم و ہوا اور ان کی الاج کی طرف ہوگا کہ ان کو یہ بطور دیا گیا کہ ایک سزا ہوئی ایک جنت سے زمین پر اخارا گیا دوسری سزا یہ بھی ہے کہ آپ کی الاج کے درمیان باہمی عداوتیں بھی ہوئی اور ظاہر ایک اولاد کے بعد میں دعوت ہونے سے والدین کا تو اس زندگی بھی رخ سر کرتی ہے تو یہ بھی قسم کی مان بھی سزا اور روحانی سزا خلافات ہم سامنے آئیں گے تو باپ کی اولاد میں خلافات آتے ہیں باپ دیکھ رہا ہوتا ہے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس میں یا یاد کرو میرے جو تم پر کیے اور تم پورا کرو میرا اکرار اوف ویاہدی میں پورا میں پورا کروں گا تمہارا اکرار وبو سجم اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتار دی ہے تمہاری میں نے اتار ہے سچ بتانے والی اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتار دی ہے سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہاری ضرورت اور تمہارے طرف پاس ہے وہاں من لمس کل اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری مسد کل مہم سچ بتانے والی اس کتاب کو جو تمہارے پاس منجی سچ بتا رہی ہے ملا تون ولاث اور اور مت ہو سب سب میں اول منکر کر اس کے ملا تشترو یا سمن کلیلا اور نہ لو میری آئے تو نمبول تھوڑا وہی اور مجھ سے بشتر ہو۔ کرو ملا تل بسلحق بل اور مت ملاؤ صحیح میں غلط تم الحق اور مت چھپاؤ سچ کو ون تم جان بوجھ تم ہاتھ کو پورا کرو ہم ہاتھ کو پورا کریں گے آج کو پورا کروی جی تم نے تو رات میں ہاتھ کیا تھا جس بیان فراہم کی حاصل میں اللہ بننی چاہیے بات کا امن رسیدہ تو میں پورا کر دوں گا تمہارے ہاتھ وہی میں نے جو ہاتھ کیا تھا میں نے جو ہاتھ تم سے کیا تھا ایمان کی لانے پر اس کو میں پورا کروں گا تو کرو پرانے پاک کو مان کر حضور اہل نبوت کو مان کر ان کے ساتھ دو گئے تو دنیا آخر کی آدمی کا جو میں نے کیا تمہارے میں پورا کر دوں گا اور تم جو مفاد کی خاطر تو, کو تو رات کے تعویذ لکھ کر تو رات کے گنے دے کر اور تو رات کے احکامات کو بدل کر بڑے بہت پیسے جو کما رہے ہو تم نے ڈنے چلائے ہوئے ہیں اس کو نہ کروائی کا سب سے بڑا فروغ ہوا مفاد مقام کی خاطر میں جو ہے چھوڑا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں سچ کو جھوٹ سے ملا لیتے ہو جھوٹ کو سچ سے ملا لیتے ہو اور باقی لوگ تو اہل میں مو... نہیں ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں ان کو جو تو پریشان گڑبڑ کر دیتے ہو اور اس سے غلط بات کو سنا رہے ہو جس جی واقعہ کیا ہوا ہے کہ مرتے دارمی میں صنعت کے ساتھ مذبور ہے کہ ایک مرتبہ سلمان بن رم البلک مدینہ طیبہ پہنچا اور چند روز کا عام کیا تو لوگوں سے ریاض کیا کہ مدینہ طیبہ آپ کو یہ شادی موجود ہے جس نے کسی شادی کی صحبت پائی ہو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ابو حاضر میں سے شخص ہے سلمان نے اپنا آدمی بھیج کاروں کو بلوا, بلوا لیا کہ وہ تشریف لایا تو سلمان نے کہا ابو حاضر کہ یہ کیا مروت و بے وفائی ہے ابو حاضر نے کہا کہ آپ نے میری کیا بے مروتی اور بیوفائی دیکھی ہے سلمان نے کہا کہ دنیا کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے آپ نہیں آئے ابو حضرت نے کہا ممنین میں آپ کو الگ کی پناہ میں دیتا ہوں ایسے کہ آپ کو اسی بات کہے جو واقعہ کے خلاف ہے آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا ایسے اور آپ کو خود ملاقات کے لیے آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عام آدمی ہے کام اور کوئی آپ کے باقی تعارف ہی نہیں ہے سلمان نے جواب سن کر شاہزہری اور حاضری نے مجلس کی طرف اتفاق کیا کہ مامظہری نے فرمایا کہ ابو اعظم نے صحیح فرمایا آپ نے غلطی کی اس کے بعد سلمان نے روس اوور بدل کر کچھ سوالات کیے اور کہا اے ابو اعظم یہ کیا بات ہے کہ موت سے گھبراتے ہیں اور فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور برباد اور دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اس لیے آدمی میں جانا پسند نہیں کرتا سلمان نے تسم کر پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مساور سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور بولا عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسے کوئی بھاگو وہ غلام پکڑ کر آ کر کے پاس پیش کیا جاتا پیسے ان کا سلیمان روکا کہ کاش ہے معلومات کہ اللہ تعالیٰ نے مار دیجیے کیا تجویز کر رکھیے اب حضرت سرمایہ کہ اپنے امان کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا سلمان ریاض کے قرآن کی سایت سایت پتہ لگے گا فرمایا سا سے پتہ لگے گا انراض رحم غریم اور ان الفجاء الفیظ حلیم برا شبہ نئے کرنے والے جہر کی ہیں میں اور نہ فرمان چار چاردوز میں ہیں سلمان نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بڑی ہے وہ بدکاروں پر حاوی ہے فرمایا ان رحمد اللہ کریم المحسلیم اللہ کی رحمت نیک عمل کرنے والا نے پوچھا ہے اعظم اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ کون رس فرمایا وہ لوگ جو مروت اور اخل سلیم رکھنے والے ہیں. ان کا کون سا عمل ابزرا ہے فرمایا فرائض و واجبات کے جائے حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ نہ کون سی دعا زیادہ قبول ہے تو فرمایا جس سے احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اور محسن کے لیے اثر بل قبول ہے آپ نے کسی پر احسان کیا نا تو خاص کے خاصے کافر کے ہوں نہ جب اس کا دل خوش ہوا اس پر احسان ہوا اس سے میں تو اللہ تجربہ دعا کے لیے قبول ہوتی فرمایا کون سب کا افضل ہے تو فرمایا مصیبت ساحل کے لیے موجود اپنے اخلاق سے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس پر احسان جتنا ہے اور نہ ٹال متول کر کے جا سکتا ہے فرمایا کون سا سسد کا افضل ہے فرمایا جس شخص تم کو خوف جس سے تم کو خوف ہو اور جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور امید وابستہ ہو اس کے ساتھ میں بغیر کسی رول رایت کے ہاتھ کے اندر گزرا میں کون سا مسلمان سستا ہوشیار ہے فرمایا شخص جس سے اللہ تعالیٰ کی تعداد کے تحت کام کیا ہو اور دوسروں کو بھی اسکتا ہوتی ہے تو مجھے مسلمانوں میں سے کون صاحب فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کے بھائی کی اس کے ظلم میں مدد کرے ظلم کر رہا ہے یہی اس کے ساتھ مدد کرے بڑا ضرور اس کا حاصل یہ ہوگا کہ کس نے دوسری کی دنیا درست کرنے کے لیے افلا دین بیچ کیا سلیمان نے کہا صحیح فرمایا اس کے ساتھ بھائی سلمان اور, اور واضح الفاظ میں دراصیے کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ابو اعظم نے فرمایا مجھے سواد سے معاف رکھیں تو بہتر ہے سلمان نے کہا کہ نہیں آپ ضرور کوئی نصیب گاؤں کا طالبان ہم سے کہیں گے تو ابو اعظم نے فرمایا مومن تمہارے ابو آب و اظہار لوگوں پر تسلط کیا اور زبردستین ان کی مرضی کے خلاف حکومت قائم کی بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ عمرنے مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اور ان سے کیا کہا جاتا تو آشر رشینوں میں سے ایک شخص نے بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو اعظم کی اس کابوئی کو سن کر ابو اعظم ان کا کہا کہ ابو اعظم تم نے بہت بری بات کہی تو ابو اعظم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی کہ کام کو اس کا حکم ہے ہم کو الگ الگ نوماغ سے اصلاحت دیا ہے کہ حق بات کو بتلائیں گے چھپائیں گے نہیں ولا تو بھائی یہ نُن نہ ہوئے سے بلا تک توں نہ تم اس کو بعد کا بیان کرو گے چھپاؤ گے نہیں یہی وہ بات ہے جس کے لیے تویری ہے کہ آئے تمام قرطبی نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کر سلمان نے کہا کہ شاپ ہمارے دوست بننے کا کیا طریقہ ہے ہمارے دوست بننے کا کیا طریقہ ہے فرمایا کے تکبر چھوڑ دو مروت اختیار کرو اور حک والوں کو جو حوق کے خاص کے ساتھ تقسیم کرو سلمان نے ابو وزم کیا کیا ہو سکتا ہے کیا ہمارے ساتھ رہے فرمایا خدا کی بنا سلیمان نے یہی کہوں فرمایا کس چیز کا مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے اور اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا مجھے سلیمان نے کہا کہ آپ کوئی حاجت کو ہو تو بتلاؤ آپ اس کو پورا کرنے فرمائے کہاں ایک حاجت ہے کہ جنرل سے یاد بلا دو اور جنرل سے داخل کر سلیمان نے کہا تو میرے اختیار میں نہیں فرمایا پھر مجھے آپ سے کوئی حاضر آپ سلیمان نے کہا کہ یہ دعا کی ہے تو حاضر نے دعا کی یا اگر سلیمان نے آپ کو پرسن دیا ہے تو اس کے لئے دنیا آخر کی روپ کو آسان کر دے اور آپ کو دشمن ہے اس کے بال پکڑ کے اپنی مرضی اور محدود کا مرض اگر لے آ سلمان نے کہا مجھے کچھ وسیع فرما دیں مختصر کہ اپنے رب کی عزمت اور غرائل اس درجے میں رکھو تو تم اس مقام پر نہ دیکھے جس سے اس سے منع کیا ہے اور اس مقام سے غیر نہ پائے جس کی آنے کا حکم دیا ہے پھر ماں نے سفارو ہونے کے بعد سو گنیاں بطور حضرت کے ابو اعظم کے پاس بھیجی ابو حضر نے خر کے ساتھ میں واپس کر دیا اگر میں نے کہا تھا کہ یہ سو دینار میرے کرمار کا معاوضہ ہیں تو بڑے نزدیک خون اور خنزیر سے بہتر ہے اور اگر اس لیے یہ بہ جائے کہ بعد المالے میں رق ہے تو مجھے اس ہزاروں علماء جی کی خدمت کرنے والے ہیں اگر سب کو آپ نے اتنا دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب بادل کے سرشاد کے اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کا خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا اسپر پر تو سیپڑتی کسی طار سے بادل کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں تھا زمانے کے بادشاہ ظلم کرنے کے بعد بھی خوف خدا رخرت ہے آخر آخر پھر عمر الحمد للہ کو خلیفہ بنا کر بتائے بہت میری مفر کی کیا صورت ہو گئی تھی علماء نے کہا کہ عمر بن عزیز کو خلیفہ بنا دو پہنچ سکتا ہے اللہ کی قربانی کر تمہیں کچھ نہ کچھ حرکت ہو جاتی ہے